اور اپن قسم آپس میں بے اصل بہانہ نہ بنا لو کہ کہیں کوئی پاؤں جمنی کے بعد لغزش نہ کرے اور تمہیں برائی چکے نہ ہو بدلہ اس کا کہ اللہ کی را سے روکتے تھے اور تمہیں بڑا عذاب ہو